آج ہم دعا کے موضوع پہ ایک گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں میں وہ جو بات کہوں وہ نافع ہو ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حصہ رکھا اور سب سے بڑا آپ کی عبادت کا حصہ ہے اور دعا وہ ہے جس میں دعا صرف کس سے مانگنی اس کے آداب ہیں اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور فضیلت ہے دعا دراصل بندے کی عرضی اور محتاجی کا اللہ کے سامنے قرار ہے کہ اور محبت اور اللہ کی اللہ کا جو ڈیزگنیشن ہے اس کا اعتراف ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے کہ جس میں اچھا پھر دعا کے آداب یہ ہیں کہ دعا صرف خدا سے مانگیے اس کی سوا کسی کو حاجت روائے کے لیے نہ پکاری اور عبادت کا مستحق صرف رب ہے اس لیے عبادت کا جوہر دعا ہے اور یسو کے صرف پکاریں قرآن کا ارشاد ہے سورہ میں کہ اسی کو پکارنا برحق ہے یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے انہیں پکارنا تو ایسا ہے جسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو پا, ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر چاہے کہ پانی دور ہی سے اس کے منہ میں آ پہنچے حالانکہ پانی اس تک پہنچ کبھی نہیں پہنچ سکتا بس اسی طرح کی دعائیں بے نتیجہ بھٹک رہی ہیں یعنی کہ حاجر روائی کارسازی کے سارے اختیارات خدا کے ہاتھ میں ہیں اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سب اسی کے محتاج ہیں اور اس کا مشاہدہ ہم دن رات کرتے ہیں جبکہ ہم اس کے محتاج ہوتے ہیں اور ہم آپس جب کوئی ذریعہ نہیں دکھ رہا ہوتا نا جب ہم بالکل ہر جگہ سے بھی ہوتے ہیں اس وقت بھی کتنا ہی کیسا ہی کمزور مسلمان کمزور ایمان والا کیوں نہ ہو پھر بھی وہ اللہ کے آگے ہی جھکتا ہے اسی سے گڑ سے مانگتا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ سارے کے سارے کل اختیار اس کے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں کہتا ہے انسانوں تم سب اللہ کے محتاج ہو اللہ ہی غنی ہے جو اللہ ہی ہے جو غنی ہے اور بے نیاز اور اچھی صفات والا ہے اور نبی کریم کا ارشاد ہے کہ خدا نے فرمایا میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا اور تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم و زیادتی کو حرام سمجھو میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں بس مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں بس تم مجھ سے روزی مانگو میں تمہیں روزی دوں گا میرے بندو میں تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جسے میں پہناؤں بس تم مجھے سے مانگو لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا میرے بندو تم رات میں بھی گنا کرتے ہو دن میں بھی اور سارے گنا معاف کر دوں گا کس سے مانگنا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو کس سے مانگنا ہے آپ صلی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی کو بس اپنی ساری حاجت خدا ہی سے مانگنی چاہیے یہاں تک کہ اگر جوتی کا تسما ٹوٹ جائے تو خدا سے مانگے اور نمک نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی اسی سے مانگے کی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی خدائی کی طرف متوجہ ہونے چاہیے اور آپ یہ دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی اس سے مانگیں اور ہدایت بھی اسی کو سے طلب کریں کیونکہ ہر چیز اللہ کی توفیق سے ہی ملتی ہے ہدایت بھی اللہ ہی کی توفیق سے ملتی ہے اچھا بات یہ ہے کہ دعا کے اس وقت ہم نے ایک لیکچر الگ سے کیوں رکھا ہے اس لیے کہ حج میں بھی آپ کی دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے حج تو ما, نام ہی مانگنے کا ہے اس میں عبادت سب سے بڑی عبادت سب سے بڑے دن کی عبادت یعنی عرفات کے دن کی عبادت کیا ہے دعا اس میں صرف مانگنے کا مطلب حج میں صرف اللہ تعالی کے سامنے ہر چیز سے اپنی آجی انکساری درماندگی محتاجی کا اظہار اور دراصل دعا بھی اظہار ہے اپنی محتاجی کا اپنی درماندگی کا اپنی آرزی کا اور اس بات کا کہ, آ, کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور سب کچھ دینے والا اللہ ہے اور اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے دعا دراصل اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو بار بار دعا کی فضیلتیں بتا رہا ہے دعا کے فائدے بتا رہا ہے جو بھی تحاشے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ دعا کے آداب بھی بتا رہا ہے کہ کس سے مانگنا ہے پھر کیا مانگنا ہے اچھا کیا مانگنا ہے خدا سے وہی مانگی جو حلال اور طیب ہے ناجائز مقصد کے لیے گناہ کے کاموں کے لیے خدا کے حضور ہاتھ کہلانا <laughs> سوچئے نا انتہائی درجے کی بے ادبی ہے یعنی yani اب چیلنج کر رہے ہیں بے حیا گستاخی حرام ناجائز مرادوں کو پورا ہونے کے لیے خدا سے دعائیں کرنا یہ کیا ہے یہ چیلنج ہے مطلب آپ برائی کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں آپ کسی ایسے مطلب یہ کیا ایک مثال ہے کہ کسی ایسے عہدے کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں جس میں آپ کی ناجائز آمدنی ہو یا پھر ایسے بھی چیلنج کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں جو کچھ کر رہا ہوں اہل تو مجھے معاف کر دے بے شک معافی اللہ معافی مانگنا لگے سوری بخش دے مطلب معافی مانگنا ایک الگ ہے اور دعا مانگنا الگ بات ہے مطلب معافی کی تو دعا مانگیے مگر اللہ سے یہ کہ میں یہ اپنا عمل بھی تو چینج کیجیے یہ والا چیلنج اللہ تعالیٰ میں کرتا تو یہ رہوں گا لیکن آپ معاف کرتے رہیے بے شک اللہ معاف کرے گا درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے فوراً نہیں پکڑتا وہ مہلت دیتا ہے لیکن چیلنج تو نہیں کیجیے نا کہ کرتا تو میں وہ کام رہوں گا جو ناجائز ہیں جو آپ کی نافرمانی ہے جو آپ کو میں دوسروں کے آگے جھک رہا ہوں دوسروں کے آگے کے ذریعے کسی کے ذریعے مانگ رہا ہوں لیکن اللہ آپ بس کر دیجیے اچھا کسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے بھی نہیں مانگنا چاہیے مرادیں کہ خدا ازلی طور پر جس جو بات طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے مطلب کوئی بہت چھوٹے سے قد کا ہے اور وہ اپنے دراز قد ہونے کی دعا مانگے یا کوئی غیر معمولی انسان دراز قد ہے وہ پست ہونے کی دعا کر لے یا کوئی ایک تو دعا کر لے کہ اللہ باغ میں ہمیشہ جوان رہوں ہاں یہ تو کہیں آپ جوانوں کی سی طاقت رہے لیکن جوان رہوں بڑھاپا نہ آئے یہ والی دعائیں یہ کون سی تو وہ مانگے جو آپ کے حق میں بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں کرتے رہیں اچھا اس میں یہ سورہ آراف میں بھی کہا ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک اسی کی طرف رکھو اسی کو پکارو اس کے لیے اپنے اطاط کو خالص کرتے رہو مطلب یہ ہے کہ وہی بات آگئی نا جو آپ سے کہی کہ خدا کے حضور اپنی ضرورتیں رکھنے والا نافرمانی فرمانی کی راہ پر چلتے ہوئے ناجائز مرادوں کے لیے دعائیں نہ مانگے یعنی ناجائز کے لیے نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے نیک مرادوں کے لیے دعا مانگے اخلاص کے ساتھ مانگیں اور یقین کے ساتھ مانگیں کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حالات کا پورا یقینی علم رکھتا ہے اور اپنی دعاؤں میں نا بھائی بندوں کی دعائیں وہی سنتا ہے نمود و نمائش گریا کیونکہ آپ جا رہے ہیں نا حج کا سفر طے کر رہے ہیں وہاں پہ بھی کئی مواقع ایسے آئیں گے وہ جو ہوتا ہے نا جب جب آپ اور رب ساتھ ساتھ ہیں اور آپ اس سے ہی مانگ رہے ہیں مگر ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم کی کر رہے ہوتے ہیں اب ملتوزیم سے چمٹ گئے اللہ کے خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹ گئے اور ایک سیلفی بان لی دعا تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے تم میری تصفیح, یہ سب نمودہ نمائش میں آ جائے گا اس سے بہت پرہیز کیجیے گا ہر شرک سے ہر شائب شرق کے شائبے سے کسی غور کسی پیر کسی فقیر کسی بھی کے ذریعے دعائیں مانگتی آپ اللہ کے خالص آپ کا اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہے بالکل آپ اس کے قریب اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ کو پکارو اس کے لیے اپنی اطاط کو خالص کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے دیکھیں کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ کتنے اللہ ہمارا یہ قریب ہے اور کتنے پیار سے وہ بتاتا ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اے اللہ کے رسول جب آپ میرے بندوں سے میرے متعلق پوچھیں اے رسول جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو میں ان سے قریبی ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں لہٰذا انہیں میری دعا میری دعوت قبول کرنی چاہیے اور مجھ پہ ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ راہ راس پکڑ یہ اللہ یعنی تمہارے بہت قریب ہے اللہ جب آپ اسے پکارتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی تو کہتا ہے نا تم آگے بڑھو یہ قدم بڑھاؤ میں بڑھ کے تمہیں تھام لوں گا ہے نا اچھا پھر ایسے مانگیے نا یکسوئی اچھا دعائیں مانگنے کا بھی طریقے ہوتے ہیں پہلے اللہ کی بیائی کا اعلان کیجئے دروس شریف پڑھیے پھر اللہ سے مانگیے پہلے اپنے لیے مانگیے پھر دوسروں کے لیے مانگیے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اچھا پھر سوئی کے رقط قلب سے مانگیے کہتے ہیں کہ اگر رونا نہیں آ رہا نا رونے جیسی شکلی بنا کے مانگیے اور پھر رونا آنے لگے گا لگ لپٹ کے مانگیے جس بچے بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے نا اور رو رو کے رو رو کے رو رو کے منوائی لیتا ہے بالکل ایسے ہی مانگیے کریے اللہ کے و خوشیوں سے مراد یہ کہ آپ کا دل اللہ کی حبت سے عظمت جلال کہ ہم کس سے مانگ رہے اتنا بڑا خدا جس کے ہاتھ میں تمام کائنات ہے کائنات کا تصور میں کہاں ہوں میں کیا ہوں میں کچھ نہیں ہوں آپ کی ظاہری حالت کب سے بھی آپ کا خوف نظر آئے آپ کے لفظوں سے بھی اپنی آج سے مستینیت ہو آپ کے اندر آنکھیں نم ہو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں ایک, دفعہ ایک شخص کو دیکھا جو دعائیں مانگ رہا نماز پڑھ رہا اور اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا تو آپ نے فرمایا اس کے دل میں خوشی ہوتا نا تو وہ اس کے جسم پہ بھی تاری ہوتا یعنی عمل سے بھی لگتا یعنی یہ نہیں کہ بس وہ دعائیں آپ نے پڑھ لی ہیں ہے نہ پڑھے جا رہے ہیں ہے نا تو کچھ سلیقے سے تو مانگی ہے, ہے نا ایسے تو مانگیے جو دنیا میں انسان انسانوں سے کچھ چیز مانگتا ہے تو اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا یا تو رب کے حضور اور ربی وہ جو عالمین کا رب ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات ہے وہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے وہ جب چاہے جس کو جہاں مست کر دے وہ جب جس کو چاہے جہاں پہنچا دے اور آپ کو تو حج بھی جا رہے ہیں سفر حج بھی ایسا لگتا ہے کہ بس ایک خواب ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دکھا رہے کہ اس کے رب کے حضور پیش ہو گئے اللہ اللہ تعالیٰ نے ہر میں ملا لیا ہمیں کبھی چکل لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ادھر بلا لیا تو اس کے بڑا کمال جب ہو گیا جب اتنا بڑے اللہ تعالیٰ گڑ گڑا کے نمائش نہیں کرے بس اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ زور سے بھی دعائیں کر سکتے ہیں آہستگی سے بھی کیجیے بس آپ کا ایک انتظار ہی نظر آ رہی ہو نا اچھا کہتے اپنے امال کا نیک کمال جو اللہ تعالیٰ اس کا بھی واسطہ دیکھے اللہ تعالیٰ اپنی نفلی نمازوں کے اللہ تعالیٰ میں نے روزہ رکھا تھا آپ کے لیے رکھا تھا اس کو قبول کر لیجئے اللہ اس کے صدقے میں میری اس دعا کو قبول کر لیجئے یہ بھی آپ کر سکتے مطلب اپنے نئے کمال کا ایک وہ قصہ تو بہت طویل ہے نا وہ ہوا تھا تین ساتھی تھے ایک دفعہ کو غار میں بند ہو گئے ہار پہ پتھر آ گیا اور انہوں نے تینوں نے یہ کہا اپنے کوئی نئے کمال یاد کرو اس کے اس کے, اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو نا تو جب انہوں نے دعا کی ایک کے بعد ایک نے نے تو انہوں نے کہا اپنی زندگی کے مخلصانہ عمل پر اور آپ نے پتا ہے نا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں بکریاں چراتا تھا بس اسی پہ گزارا تھا پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا پھر اپنے بچوں کو ایک دن باپ سو گئے تھے بچے جاگ رہے تھے لیکن میں نے انہیں نہیں پلایا پہلے میں نے اپنے ماں کو ہی کہا پیالہ لے اور بچی میرے پیروں میں چمٹ چمٹ کے روتے رہے لیکن عمل خالص لیے کیا تھا میں نے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تو یہ ہٹا دے پتھر تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ہٹا دیا ہے نا یہ ہوا اتنا ہٹ گیا کیا آسمان دوسرے نے کہا یہ کہ میں ایک مثال اس لیے دے رہی تو ہم بھی دیکھیں کہ انہوں نے کیا پوری حدیث ہے نا اب دوسرے نے کہا میں نے کچھ مزدور اس سے کام دیا سب کو مزدوری دی ایک شخص ابھی اب مزدوری چھوڑ کے چلا گیا جب وہ دوبارہ لینے کے آیا تو میں نے اس سے کہا یہ گائیں بکریاں یہ نوکر چاکر سب تمہارے ہیں وہ بولا کیوں مزاق نہیں کرے انہوں نے کہا نہیں جو تم رقم چھوڑ گئے تھے نا اسے میں نے کاروبار میں لگایا کاروبار میں اللہ نے برکت دی جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب کچھ اسی سے حاصل ہوئے یہ تم لے جاؤ اور سب تمہارے اللہ تعالیٰ پھر اس نے سمل کا واسطہ دیا اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا اللہ صرف آپ کی رضا کے لیے اللہ اگر آپ اللہ قبول کر لیجیے اس عمل کے وجہ سے کرم کر دیجئے اور اس غار سے پتھر کو ہٹا دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے اور ہٹا پھر تیسرے نے کہا ایچ بہن تھی اس سے مجھے بہت محبت ہو گئی تھی اس نے مجھ سے رقم مانگی میں نے اسے رقم دے دی لیکن جب وہ میں اسے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا خدا سے ڈرو اس کام سے باز رہو تو کتنی محبت کے ساتھ کسی عورت کے پاس رغبت کے ساتھ قریب ہو گیا اور اس عورت نے خدا کا واسطہ دیا تو ہٹ بھی گیا اور رقم بھی دے دی اللہ یہ سب کچھ تیری خوشن نے کے لیے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے غاد کا دروازہ کھول دیا ہے نا تو یعنی یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی مصیبت کو انہوں نے اعمال کا واسطہ دیکھے اور پھر ہٹا دیا تھا یعنی نیک مقصد کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو خدا کی ہدایت کے مطابق سنوارنے اور سدھارنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے نا ہمیں ہم کیا کر رہے ہیں حرام سے بچنا ہے یعنی اگر اپنے دعا کو قابل قبول بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کا خول و عمل بھی اپنے دین اپنے دین کی ہدایت کے مطابق ہے نا نبی کرم و سلم نے کہا ہے کہ خدا پاکیزہ ہے اور صرف پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے خدا نے مومنوں کو اس بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا تو آپ دیکھیے نا رسول اللہ سے کتنا قریب تو جو رسول کو حکم دیا وہ ہمیں دیا کتنی بڑی سعادت ہے. کیا کہا کہ پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک من کرو سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. ہے نا سورہ بقرہ میں اے ایمان والو جو حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہیں ہم نے بخشی وہ کھاؤ یعنی آپ جو ہے نا اپنے اپنے رسک میں حلال رسک کے لیے بھی جو حلال رسک ہوگا نا اس کے ذریعے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی آپ حرام مال کھا رہا ہے حرام مال لگا رہا ہے حرام ہر چیز ہو رہی ہے پھر دعا کریں تو دعا تو اللہ تعالیٰ کسی اور صورت قبول کر ہی لے گا لیکن اس میں وہ برکتیں عطا نہیں ہوں گی جو حلال روزی کی برکتیں ہے نا تو ایک شخص سے ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص تھا جو لمبی بہت مسافت کر کے بہت دور سے یہاں آیا حرم آیا مقدس مقام پر حاضری دیتا ہے بہت غبار میں بھی اٹا ہے بہت وہ اپنی آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے میرے رب اے میرے رب حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے حرام ہی اس کے جسم کی نشو نما ہوئی ہے تو ایسے باغی اور نافرمان شخص کی دعا کیوں تر قبول ہو سکتی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کو بڑا غور کرنا چاہیے بڑی فکر کرنی چاہیے یعنی کہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں جو پی رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ دیکھیں وہ ناجائز تو نہیں ہے کام جو آپ حرام کر رہے ہیں پھر حلال دعا مانگے ہے نا اللہ تعالی ہمیں سب سے بچائے نا ہمیں حلال کھانے ہم حلال کمانے حلال خرچ کرنے حلال پہننے کی توفیق کا فرمائے اچھا بڑی نا ہر برابر دعا کرتے رہیے یعنی ہر ہر موقع پہ دعا کریے تھکنے کے نہیں کہ بس کر لیا بہت بہت, بہت, بہت, بہت اللہ نہیں سن رہا وہ گئے پتا نہیں تفدیش بدلے گی نہیں بدلے گی دعا پتہ نہیں قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے بندے کا کام ہے کہ بس وہ دعا کرتا رہے نا دیکھئے فقیر ہے محتاج ہے وہ تو صرف دعا کرتا رہے نا کسی وقت اپنے آپ کو نا بے نیاز نہ سمجھے دعا سے نبی دبرانی کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہے یعنی عاجز وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہو سمجھ نہیں آتی اچھا اس بات میں ہم آگے اس سے پہلے بڑے میں آپ کو ایک یہ ٹپ دے دوں کہ حج پہ جانے سے پہلے نا دعا کے لیے بھی تیاری کریں بات یہ کہ ہم دعائیں نہ کتنی مانگ رہے ہوتے ہیں کتنی ساری ہم نے حدیث سے پڑھی ہے جس کو کہا مانگنا ہے اللہ سے اچھا کیا مانگنا ہے کیسے مانگنا ہے اس کچھ تو لسٹ بنا پریکٹس کریں جسے آپ کو جب عمرہ کرنے کے لیے تیاریاں کرا رہے ہوں گے نا تو ہم بہن نے آپ کو یہ بتایا ہوگا کہ ہر جمیر سے جانے سے پہلے جو ہیں وہ اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھیں اور واک کریں وہ آپ کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کے اندر نہ ہو جنہوں نے آپ کے صحت کے مسائل بتائے تھے انہوں نے یہ بتایا ہوگا نا اپنی صحت کا خیال رکھیں اور آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لیتے رہیں اور غذائیں ایسی رکھیں جو طاقت پہنچائیں جو یہ نہ کریں مطلب بہت ساری چیزیں تو ایک ٹپ یہ بھی ہے دیکھیں حج کا دن ہے کا دن ہے مانگنے کا دن ہے دعائیں تو اپنی نا دعاؤں میں دعاؤں کو پریکٹس کیجیے ہے نا کے پیریڈ بڑھا دیجیے ہم دعائیں کتنے منٹ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ خود نوٹ کیجیے ہر شخص خود نوٹ کریں پانچ منٹ دس منٹ بہت ہوا تو پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دعاؤں کا پیریڈ بڑھاتے رہیے دعاؤں کو بڑھاتے رہیے اس کی پریکٹس کرتے رہیے آج جب دعاؤں کی پریکٹس کریں گے تو ان شاء میں تو آپ کو بہت لمبا پیریڈ ہے کے لیے موقع ملا اب پتا آ رہی ہیں سمجھ تو یہاں پہ بھی ایک آداب ہے نا پہلے کی خوب کی میں خوب اللہ کی کبریائی کا اعلان چوتھے کلمے کے ذریعے تیسرے کلمے کے ذریعے سورہ اخلاص کے ذریعے اللہ کی کبریائی کا اعلان کیجیے گا سو دفعہ حل خورا, اللہ پڑھ لیا سو دفعہ چوتھا کلمہ دو سو دفعہ چوتھا کلمہ پانچ سو دفعہ کھڑےوں کی پڑھا اور آج اور ان کے ساری کیونکہ اللہ کی کبریاس سے مانگنے جا رہے ہیں تیاری کریں گے میناک میں لا کے آپ کو پہلے ایک پر ایک پریکٹس کرائی اللہ تعالیٰ نے تیاری کیا تو بڑا دن ہے اور اس دن آپ کھڑے ہوں گے اور اللہ سے بہت اپنی کبریائی کا اس کے کبریائی کا اعلان کریں گے اور اس کی عظمت پہ گن گائیں گے اور اپنی عادضی کا اظہار اور اس کے بعد درو شریف پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگیے گا اور یہاں جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ قرآن میں جو دعائیں ہیں نا وہ بھی مانگئے بہت زیادہ اس وقت بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں اصل میں وہ جو دعائیں ہیں نا ان میں جو آپ اللہ تعالی نے قرآن کے ذریعے سکھائی ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادثیت سے جو دعائیں ثابت ہوتی ہیں وہ بہت ساری دعائیں ہیں آپ کو بہت ساری کتابوں میں مل جائیں گی تو ان دعاؤں کی ہلاوت ان کی مٹھاس ان کی جو ہے نا بہت زیادہ کمپلیٹ دعائیں ہیں وہ دعائیں ہیں جو ایک جملے میں پورا پورا پوری چیز سمو دیتی ہیں رب نا آتی نا فت دنیا ہنسنت وہ فلاق رت حسن اب اس سے بڑھ کے دو بہترین دعا کون سی ہے آپ مجھے بتا دیجیے اللہ نار تو یہ والی دعائیں ہلاوت رکھتی ہیں اپنے یہ دعائیں جتنی زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ نبی نے کہا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص آیا اور وہ آیا اور نبی ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھی نماز کے بعد خدایا میری مکرف سن کے وہ چلا گیا آپ نے کہا تم نے جلد بازی سے کام لیا ہے جب نماز پڑھ کر بیٹھو تو پہلے خدا ہم دو کرو, پھر دروش شریف پڑھو پھر دعا مانگو پھر آپ فرما ہی رہے تھے اور آدمی آیا اس نے نماز پڑھ کے دعا قبول دعا ہوگی یاد آب ہے پھر دعا کے بعد بھی اس کو ختم کیجئے دروش شریف کے ساتھ وہ اللہ و تعالی علی محمد خدا سے ہر وقت حرآن دعا مانتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا نا پریکٹس کریے اس کی اپنے دعاؤں کے پیریڈ کو بڑھائیے وسعت دیجئے اور سب سے پہلے اپنی ذاب کے لیے دعا مانگیے آپ دیکھیے نا جتنی بھی جامع دعائیں ہوتی ہیں نا, تو وہ جو اللہ تعالی نے ہے سکھائی ہے نا وہ سب سے پہلے دیکھیں ربا نہ صرف ان جہن اے ہمارے پرور جگاب جہنم تو ہم سے پھیر دیجیے بلا شبہ اس کا عذاب سے جان کر لاگو ہے اسی طرح ربنا لنا رحمہ جب نے ہمیں سیدھی راہ پہ لگایا تو پھر کہیں ہمارے قلوب کو کجی میں مبتلا نہ کیچے اللہ جب آپ نے ہمیں حج پہ بلا لیا ہے آج عرفات کا دن نصیب کر دیا ہے منا میں میرے قیام کو نصیب کر دیا ہے اللہ میں جمرات پہ آ چکی ہوں تو ان مقامات میں جو دعاؤں کی فضیلت قبولیت ہے اللہ ان کو قبول کر لیجیے گا اللہ وہ مجھے عطا تو ادھر دعا مانگیے آپ اور اس وقت یہ دعا مانگیے کہ اللہ جب آپ نے بلایا ہے اور جہاں پہ مجھے میرا نصیب کر دیا ہے تو میری دعاؤں کو بھی قبول کیجیے اور اللہ دعائیں قبول کرے گا اس کے لیے دیکھیں کہاں کہاں کہاں دعا کے مقامات بھی ہیں ان ان مقامات پہ خصوصی دعا کا اہتمام کیجیے حضرت حسن بصری جب مکہ سے بسرا جانے لگے تو آپ نے مکے والوں کے نام ہے خط لکھا جس میں مکہ کے قیام کی اہمیت و فضائل بیان کی اور یہ بھی واضح کیا کہ مکہ میں گیارہ مقامات پر خصوصیت کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے ملتظم کعبے کے اندر کعبے کے اندر یا آپ تو حتیم میں بھی کعبے کے اندر تو کوئی کوئی جاتا ہے حتیم میں موقع ملے وہاں پہ نہیں مل رہا صفا مروہ پر صفا مروہ پہ سات چکر لگ رہا ہے دعائیں چوتھا کلم تیسرا کلمہ، اردو میں دعائیں عربی میں دعائیں عربی کی یاد کر لیں گی جامع دعائیں ہو جائیں گی ایک مقام ابراہیم کے پیچھے جتنے بھی پیچھے ہوں بہرحال آپ مقام ابراہیم کے پیچھے اس کے پیچھے مزدلفہ میں دعائیں کریے تینوں جمرات کے پاس دعائیں کیجیے میزاب کے نیچے میزاب پتہ ہے نا وہ خانہ کعبہ پہ جو لگا ہوا ہے پر نالہ جس پہ سے پانی گرتا ہے بارش کا اس کے نیچے دعا کریں زمزم کے پاس سفا مروا کے پاس جہاں صحیح کی جاتی ہے صفا مروا پہ بھی کھڑے ہو گئے اور صفا مروا کے دوران بھی ٹھیک ہے عرفات میں مینا میں بس دعائیں مانگنی ہے کوئی اتنا نہیں کسی بھی عبادت پہ زور دیا جتنا کہ دعا پہ زور دیا گیا ہے نا برابر کوشش کرتے رہیے کہ آپ خدا سے دعا مانگیں جو دعا کے وہی الفاظ ہوں جو یاد ہوں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ نا ان کی ترجمہ بھی آپ کو یاد ہے نا ان کے معنوں پہ بھی غور کیجئے اور کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے اچھا پھر کچھ مقامات ہیں کچھ مخصوص اوقات بھی ہوتے ہیں جن میں دعا قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور یہ مواقع آپ کو حج میں یکسوئی کے ساتھ بہت ملیں گے یعنی کہ دیکھیے رات کے پچھلے پہر سناٹے میں یعنی عام لوگ جب عام طور پہ لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں آپ تو اٹھے تحجد پڑھا مواقع ہمیں دیکھیے یہ سب نا حج پہ پریکٹس کرا رہا اللہ تعالیٰ اور پھر باقی زندگی میں بھی آ کے ایکسٹریکٹ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو انشاءاللہ پھر ہم وہاں پہ بھی کریں گے جو بندہ اپنے, اپنے اٹھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے نا تحجد میں ہم مسکین بن کر اپنی حاضرتیں اس کے حضور رکھتا ہے تو وہ خصوصی کرم فرماتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا ہر رات کو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے یہاں تک کہ جب رات کا پچھلا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے کون ہے جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں گا کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کروں گا کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں گا اور کیا چاہیے مغفرت ہی تو چاہیے ہے نا مانگنا ہی تو ہے نا اللہ سے وہ عطا کر رہا ہے دینے والا دے رہا ہے موقع ہے نمبر دو شبر قطر میں زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے یہ رات خدا کے نزدیک ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس رات میں بھی پھر محبت کا انداز حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی بتا دی کون سی دعا کرنے اللہ عمن نے خود خدایا تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے پس تو معاف کر دے ہمیں معاف کر دے دیکھئے کتنی پیاری دعا ہے جمعہ کی ساتھ میں جو جمعے کا خطبہ شروع ہونے سے اور نماز کے ختم ہونے تک ہے یا نماز اثر کے بعد نماز مغرب تک ہے اذان کے وقت میدان جہاد میں جب مجاہدوں کی سربندی کی جا رہی ہیں اللہ تعالی کے دربار میں دو چیزیں رد نہیں کی ایک اذان وقت اذان کے وقت کی دعا دوسرے جہاد میں صف بندی کے وقت کی دعا یہ ابو داود کی حدیث ہے اذان اور تکبیر کے درمیان کے وقفے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان وقفے کی دعا رد نہیں کی جاتی صحابہ کرام نے دریافت کیا یا اللہ اللہ رسول اللہ اس وقفے میں کیا دعا مانگا کرے فرمایا یہ دعا مانگا کرو اللہ الوکل الاف یہ اور رمضان کے مبارک ایام بالخصوص افطار کے وقت فرض نمازوں کے بعد چاہے آپ تنہا دعا کریں یہ امام کے ساتھ سجدے ترمیزی کی, کی حدیث ہے. سجدے کی حالت میں سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رب کے اس میں بہت ساری دعائیں قرآن کی دعائیں یاد کر کے اپنے اولاد کے لیے دعا مانگیے کتنی پیاری دعا اللہ تعالی نے سکھائی ہے جنا سور قرتین آپ ان دعاؤں کے ترجمے دیکھیے اور اس کو دل کی گہرائی کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دعا رد نہیں کرتا مانئے اور پھر یہ ہے کہ جب آپ کسی جب آپ شدید مصیبت یا انتہائی رنجمیاں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد کو سنتا ہے جب ذکر و فکر کی کوئی دینی محفل جب قرآن پاک ختم ہوا ہو یہ سب جو ہیں برابر کوشش کرتے یہ سارے وقت ہیں اوقات ہیں کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اچھا آ, پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے دیکھیں اللہ یہ ارشان فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کی بھی دعا نہ اللہ رد نہیں کرتا اور دعا رد البلا دعا تو بلاؤں کو دور کرتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب کی دعا اللہ قبول کرتا ہیں کچھ دعائیں یہیں دنیا میں پوری ہو جاتی ہیں کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اس وقت پوری کرتا لیکن اس کے بدلے اللہ تعالی کوئی رنج و غم دور کر دیتا ہے اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالی قیامت کے ذخیرہ کرتا ہے اور وہ اس میں اجر کے اجر عطا فرماتا ہے اور بندہ کوئی دعا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جو قیامت میں مجھے مل جائے تو دعا جو ہے نا وہ لازمن قبول ہوتی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے خدا شرماتا ہے یعنی کوئی جب اللہ سے مانگتا ہے نا تو اللہ بڑا حیاتار ہے اور بہت سخی ہے تو اس کے سامنے دیکھیے ہم اس کا نظارہ آپ یہ کرتے ہیں نا بہت سخی ہوتا ہے کہتے ہم تو ہر ایک کو دیتے ہیں بھائی ہمارا ہم نہیں منا کر سکتے تو اللہ تو سب سخیوں سے بڑھ کے سخی ہے سب دینے والوں سے بڑھ کے ہے اور پھر اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو پھر وہ تو کتنا نہیں دیتا تو اس لیے اس یقین کے ساتھ مانگیے اس وقت بہت تھوڑے سے ٹائم میں ہم یہی بات رکھ سکتے تھے اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس دعاؤں کی اہمیت کو سمجھے جو ہماری زندگی میں بھی ہیں ہمارے حج کے مقامات پہ بھی ہیں اور حج کے دن اللہ تعالیٰ اور خاص طور پہ عرفا کے دن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قبولیت دعا اور صرف کوئی بھی آپ کے لیے عبادت نہیں رکھی ہے نمازوں کو بھی مختصر کر دیا کہ ظہر پڑھو اور عصر پڑھو بس مغرب بھی نہیں پڑھو تم دعائیں ماں رب سے اور ظہر اثر کو بھی اثر بھی کر سکتے ہو اور کوئی نفل نہیں کوئی نوافل نہیں سوائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کی دعاؤں کو قبول کریے اور اسی بات پہ اختتام کرتی ہوں کہ انشاءاللہ شاء آپ بہن وہاں جا رہے ہیں حج پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے میرا میں عرفات میں مستل میں جمرات پہ طواف میں سعی میں صفح مروہ میں بہت دعائیں کیجیے گا ہمیں بھی یاد رکھیے گا ہر اس شخص کو جس نے آپ کے حج میں جاننے میں انتظام میں آپ کی مدد کی ہو آپ کی تربیت میں اللہ تعالیٰ ان سب کے آ, تو قبول کرے اس عمل کو قبول کرے اور توشہ آخرت ہمارے لیے بنائے ہم سب کو بھی دعاؤں میں یاد کیجیے گا اپنے ملک کے لیے مت مسلمان کے لیے فلسطین کے لیے کشمیر کے لیے سب کے لیے دعائیں مانگیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے اور آپ کو آسانی آسانیاں فرمائے رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ